له ومن يرد الفلادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وإله لا شريف له وأشهد أن محمد كفه ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تقوم برهم الذي خلقت من نفس واحدة وَقَالُوا لَن تَحِلَّ لَنَا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا اللَّهُ بِأَمْرٍ مِّن رَّبِّنَا ۗ قَالُوا إِنَّا كُنَّا بِذَٰلِكَ مُعْرِضِينَ وَتَطَوَّعُوا الَّذِي قَضَىٰ رَبِّي وَالْأَرْكَانِ إِنَّ اللَّهَ قَال عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الذين آمنوا قالاتم تصن على الله وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يوسف لك ان اعمالهم ويقتلكم وربكم دعوا مني اتبعوا فقد صادا اللهم بعد فإنه خير الحديث كتاب الله واخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم واتركوا الوري مداتها وقلوا دعاء بدون دعاء وقلوا بدعاء بلا اللہ رب العالمین نے اپنی بے بہار مخلوقات پیدا کروائی ہے کہ جن کا اعداد و شمار انسان کے وقت سے باہر ہے اور بلکہ انسان کا علم وہ ان مخلوقات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا ایسی متعدد انواع اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں رکھی ہیں اور پھر ان تمام پر مخلوقات میں سے انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے کھاپ کر مکلق ٹھہرایا ہے اور ان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت اور پرست بتلایا آج کل ہماری محاصرے میں بھی لڑوں اور وہ طبقہ جو اپنے آپ کو میں نیم کہلاتا ہے بالخصوص جنات کی حقیقت اور ان کے وجود کے بارے میں شش و پنج کا شکار ہے اور لوگوں کے عقائد کو بگاڑنے میں بہت زیادہ ہاتھ ہے حساں کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مستقل علیحدہ طور پہ کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ ان سالوں میں سے ہی جو لوگ بہت زیادہ طاقتور بہت زیادہ زورا وقت اور بڑی عزیب و غریب صلاحیتوں والے ہیں انہی کو جات کہا جاتا ہے جبکہ ایک گروہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور برائی کا مادہ موجود ہے تو جس انسان میں نیکی غالب ہو وہ انسان ہے اور جس انسان کے اندر برائی غالب ہو اس کو جن کہا جاتا ہے اسی قسم کے عجیب و غریب قسم کے خیالات عقائد لوگوں نے اپنا رکھے ہیں اور بڑی بڑی عجیب خوراکات سننے کو ملتی ہیں پھر وہ لوگ جو جنات کو ایک علیحدہ مخلوق تسلیم کر لیتے ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ جن ناچ کے آماد ان کی تاثیر انسانوں سے ان کا فائدہ حاصل کرنا وہ اس کے ممکن ہے نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ جات انسان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن حقیقت یہ تمام کے تمام پر حقائق یہ سارے نظریات داخل پر مبنی ہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مقابلے میں جنات کو ایک علیحدہ مستقل مخلوق گردانا ہے اور ان کی تعطیل اس کا کلکیرا بھی پرانے مجید میں کیا ہے اور بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ انسان اور دل دو مخلوقیں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے لیے اس کا وجود بھی ہے کاہل اور جادوگر لوگ وہ جنات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جنات بہت سے انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کو العالمین رکھنے میں ساتھ کرواتے ہیں اللہی نہ ربا لا یقوما اللہ کما یقوم اللہ یا سب کا تو حسین کا قیامت کے دن سوپ ہو سوپ کھانے والے یہ کھڑے نہ ہو سکیں گے انائے یقوم اللہ مگر اس طرح سے کھڑے ہوں گے جس طرح کے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے یا تھا اب کا تو ہو شیفان ملن مختصان میں جسے چھو کر بہولا سبزی کم اصل پاگوں کا دیوانہ سا بنا دیا ہے تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنگاد کا وجود بھی بیان کیا ہے ان کا وجود بھی ہے اور ان کی تاثیر بھی بیاں ہوتی ہے کہ وہ اثر رکھتے ہیں کسی بندے کو اگر چھو لے ہاتھ لگا دے تو بقرا اس کی اصل اس کا دیہ وہ ماؤ کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے دماغ کے سیلز وہ کمزور ہو جاتے ہیں پھر وہ عجیب و غریب قسم کی, کی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور اس کے آس پاس وہ جگڑنا سکڑنا اور سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کا علاج وہ بھی دین اسلام کے اندر طبی طور پہ بھی موجود ہے اور علاج بالقرآن دم وغیرہ کے ذریعے وہ بھی اس کا علاج موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اصل حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے میں تمہیں اللہ رب العال کے مکمل کلمات کے سپرد کرتا ہوں ہر شیطان مردود کے سر سے اور ہر ملاقت والی آنکھ کے سر سے یعنی نظر بد اور سیاطین کے سر سے تمہیں میں اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ میں رکھتا ہوں اسی طرح رجیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سورج بقرہ کی آخری دو آئے رات کو سوتے ہوئے پڑے کافا سا ہو اس کو فرمایا کہ جس گھر میں سورج و بکرا کی تلاوت کی جائے وہاں پہ جنات جادو کا اثر نہیں ہوتا اور اسی طرح دیگر بے شمار کری ہے گاڑ پرانے مجید کے دم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جو دم مذکور ہیں ان کے ذریعے ان جنات کا علاج انسان کے دماغ سے جو عقد لگا دیتا ہے جن چھونے کی وجہ سے وہ کھل جاتا ہے اور پھر میں بھی وہ ایک بوٹی ہے جس کو بھتورا کہتے ہیں اس کی دوائی پیار کی جاتی ہے وہ دماغ کے پتھروں کو دماغ کے کھلوں کو مضبوط کرتی ہے تو عموماً اس کے استعمال سے بھی بندے کا دماغ کافی حد تک صحیح ہو جاتا ہے دوڑ والی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو ان کا ججرون وہ بھی قرآن مدین میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور اثر رکھتے ہیں اس بات کو بھی اللہ العالمین نے پرانے غریب میں بیان کیا کہ جنار بسا وقت بندے کو چھو کر اس کی عقل اور دماغ کو ماؤس کر کے رکھ دیتے ہیں پھر اسی طرح یہ کر دیا کے دل کہیں گے ربانہ استندونا بھی گا دیا اے لا, ہمارے بار نے بار سے فائدہ اٹھایا جنات نے انسانوں سے انسانوں نے جنات سے فائدہ اٹھایا اب انسان جنات سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے قبل یہ جات آپ کے ساتھ سال لگا کے سنتے آپ پر جو فیصلے کیے جاتے وہ سن لینے کے بعد آگے کاہلوں لجومیوں کے کاموں میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے اور پھر وہ کاہل لجومی یہ فٹ پاٹھیے پروفیسر اس ایک के کے اندر سو پر آ کے دھوک ساتھ ملا تھا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر یہ انسان جن سے فائدہ ہوتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے بعد اللہ حبل العالمین نے آپ پہ پہرا خط کر دیا کہ ہی وہی اور مجومیت اور سہانت کلک میں اتنا ہو جائے لہٰذا جو بھی دن آپ مان جا کے بات کو سننے لگتا ایک ستارہ چوٹ کے اس کو جا لگتا اور وہ کہیں میں جل جاتا جب یہ معاملہ شروع ہوا تو جب نے کہا دیکھو تو صحیح معاملہ کیا ہوا ہے معاملہ کیا بنا ہے یقیناً زمین پر کوئی نہ کوئی نیا وہ رونما ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہمیں آسمان تک رسائی حاصل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس واقعات کا تصورہ بھی پرانے مجید میں کروایا مایا گاڑی سوار کمار اری کا رسائی نے زندی کہ یہ جننا گروہوں کی شکل میں ٹولیوں کی شکل میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہاجرہ ہے کیا معاملہ ہے ہماری آسمان تک رسائی کو کیوں روک دیا گیا ہے یہ پتا کرنے کے لیے نکلے تو ان میں سے ایک گروہ چلتے کلاتے آپ تک آ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نقلا دے صحابۂ کے رام راہ وعین کو جواب کروا رہے تھے اللہ کا بھائی فرق نہ قرآن وہ قرآن کو سننے لگا پلنگا حضر ہوں جب وہ تلاوت کو حاضر ہوئے سننے لگے انہوں نے کہا کہ سنو تو صحیح فاحو ہو کر سنو کے لیے باتیں کیا کہی جا رہی ہیں پلما ہرا روحو پارو انشی کو پلما کو ہی مندری جب انہوں نے پرانے مجید کی تلاوت سن لی تلاوت ختم ہو گئی اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے داحل بن کر پہنچ گئے اس واقعہ کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے یہ شمار حکمتیں اور عدرتیں اور درخ رہتے تو یہاں سے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جات انسانوں سے علاوہ ایک علیحدہ مخلوق ہے یہ جات انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسان جات سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا اثر انسانوں پر ہو جاتا ہے اور اگر یہ جی انسانوں میں سے ہی کوئی چیز ہوتے تو پھر وہ کیا ہے تھی جن کو اللہ رب العالمین نے گھما کے پھیر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اب اس واقعہ کے دوران سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جن ابھی تلاش کر رہے ہیں صورت حال کا پتا چلا رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے ماجرا کیا ہے چلتے چلا یہ مکورے والی زبا پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہوں نے پرانے مجید کی علاوت کو سنا جب کلاس کو سنا کہے لگے ان شی کو ذرا خاموش چپ کر کے بات کو سنو تو صحیح انہوں نے جب سال غریب کی تلاوت سنی چلنے کا آپ سنی ہوگی جب لوگ ہی مندری اپنی قوم کی طرف یہی سننے والے داری بن کے واپس پہنچے قرآن مجید کی تلاوت کو ایک بار سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار جمع کرواتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اپنی قوم کی طرف داڑی بن کے گئے ہیں کہتے کیا ہیں کہنے لگے پارو یا پروانا انا سمینا کتاب اور منزلہ موسا سباد یہ بھی ارحقی و عرا قریق اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو کہ موسا علیہ سراۃ السلام کے بعد نازر کی گئی ہے وہ حق کی طرف ہدایت دیتی ہے سیدھے راستے کی طرف انسانیت کو ہدایت دیتی ہے یا کون عجیب و داحی اللہ وہ عالم ہی یا پھر لقم بن من, من عذاب العلیم اے ہماری قوم اللہ رب العالمی کا جو داحی ہے اس کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ رب العالمین تمہیں دردناک آلاب سے بچا لے داعي اور جو سب اللہ عب العالمی کے داحی کی بات تو قبول نہیں کرتا پر ایسا بھی لیکن ابھی اولیا وہ زمین میں کسی کو اللہ عبد العالمین کو عادش کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سوا اس کا اور مددگار نہیں ہے تو لائشہ فیض البین یہ لوگ جو اللہ کے دائی کی دعوت کو قبول نہ کرے یہ واضح کریم گمراہی اور بھاٹے کے اندر اب اس مختصر سے واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے ہی درد رکھے ہیں کہ یہ جن کی ایک جگہ ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے قرآن کی تراوت کو سنتے ہیں اور جاری بن جاتے ہیں ہماری صورتحال کیا ہے سات سات سال سے چالیس چالیس سال سے مسلسل جڑے کے خطبات سن رہے ہیں دروس سن رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں جنابے پڑھ رہے ہیں نکا وہ سن رہے ہیں کئی نکاحوں نے شمولیت اختیار کی ہے لیکن اس کے باوجود صورت حال یہ بنتی ہے کہ اگر کبھی مقررہ ایمام وہ وقت پہ نہ پہنچے انسان ہے کوئی حادثہ بن جاتا ہے کوئی کام بن جاتا ہے کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے یا نہیں پہنچ ایک دوسرے کی طرف منہ پھا کے دیکھنے لگتے ہیں کہ اب جواب کس نے کروانی ہے پھر زبردستی کسی بزرگ کو آگے کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ جماعت کروا رہے اور وہ بھی بے چارہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگے کاپ رہی ہوتی صحابے کا نام ہے رام علیہ غیر ماہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن کے لیے آتے دین کو سیکھ کر سمجھ کے جاتے اور واپس جا کے اپنی قوم کو دب دیتے جماتے کرواتے نماز پڑھاتے کر دو آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا انہوں نے قبول کیا ایک دو دن آپ کے پاس رہے جب واپس جانے لگے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک بندہ تمہاری ایمامت کروائے دوسرا کی ابتدا میں نماز پڑھے ایک دو دن کی تربیت اور اثر کیا لیا ہے کہ ایمام دائن قطعی واحد بن گئے یہ بھی جات ایک رکھ سن کے گئے ہیں اور اپنی قوم کو اس انداز میں دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے بسیرہ اتنے مضبوط اور شور انداز میں دین کی دعوت دے رہے ہیں یا قوانہ اتنا سمینا کتاب اور ان سے دن بازی ہوتا ہم کتاب سنی ہے علیہ السلام کے بعد دعل ہوئی ہے وہ سادہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے حق کی طرف چراق مستقیل کی طرف گرائے دیتی ہے یا اور دعوت کو قبول کر لوں دعوت کو قبول کر لوگے اللہ تمہیں آخر کے آغاز سے بچانے کا بنا ہو کر وہ اثر دیں اللہ یہ اللہ فن اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے دائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کو آگے کرنے والا نہیں ہے اللہ کی جو کے اوپر پتی سخت ہے دو چندوں میں سارا دین سمجھا کے رکھتے اور ایک ہی مجلس سے پورا دین سمجھ کے اٹھے نکاح اور وقت پہ نہ پہنچے سارے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تین اوپر ہو گیا موری صاحب ابھی تک نہیں پہنچے جناور کا معاملہ ہو بتا دیں کتنے جناب کھڑے ہیں لیکن پڑھانا کا پر طریقہ نہیں آتا صحابہ بہت کرام رضوان اللہ غیر مضبوط ان کی تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مرتبہ جو کام کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ کام کرنے والے بن جاتے تھے اور اس کی دعوت دینے والے بنتے تھے یہاں ایک دوسرے کو دھکے دیے جاتے ہیں آگے کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جماعت کروانے کے لیے امام نہیں ملے گا وہ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیں گے امامت کروانے کے ہر کوئی کہے گا کہ تگے ہو جا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہم قیامت کی نشانیاں بنے ہوئے ہیں یہ انداز دین اسلام نے سمجھایا اور سکھایا ہے کہ بندہ کوئی ایک بات بھی سنے اس کو سمجھے سمجھ کے اس پر عمل کرے اور آگے پہنچائے ہم نے دین کو مسجد مدرسہ نمبر محراف بس یہی تک مقفل کر کے بند کر کے رکھا ہے اس سے آگے نہیں نکلنے دیتے صحابہ کرام مجمعین ایک مرتبہ ایک بات سن لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کر لیتے ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ ماں اشیس و پاس ولقرآن مجید اللہ بلخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ پاخ و القرآن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کے یاد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے خطبے کے دوران سورہ پاس کی تلاوت کیا کرتے تھے یعنی ایک ہی موضوع پر بار بار خطبہ جمعہ فرماتے ہیں اور سنبھالتی ہے کہ میں نے پاک ور قرآن مجید پوری سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن سن کے یاد کی ہے یہ تو کافی لمبی صورت ہے تقریباً تین ایک سطح سے مشتمل ہے ہمارے سورہ کاف تو نہیں سورہ آلہ اور غاشیا یہ تقریبا ہر ضلع کو نماز کے دوران پڑی جاتی ہے یہ دو صورتیں بھی سن سن کے کوئی بندہ ہوگا جس کو یاد ہوئی ہو حالانکہ ہر ضلع میں پڑی جاتی ہیں کبھی نارا کو کیا جی ہافنے کمزور ہیں بات یاد نہیں ہوتی بھول جاتی ہے اچھا دوسری جانب ذرا اپنا ہی جائزہ لے لیں فلم دیکھتا ہے ایک مرتبہ پوری ستوری شروع سے لے کے آخر تک زبر سے دیر نہیں ہونے دیتا منو مینوح بیان کرتا ہے ناول جس سے کوئی کہانی پڑی ہرفا ہرف جس جس ہرف سے جس جس لذہ سے پڑی ہے ایک وقت با پڑنے کے بعد ساری وہ 20-30 صفحے کی سٹوری ساری سنائے گا اچھا ابر دماغ چلتا ہے ابر آغاز کرتا ہے آغاز کچھ ہے،, ہے،, ہے دماغ نہیں چلتا یاد نہیں ہوتی وہ پرانے غزی کی آئت نہیں یاد ہوتی سفر کے دوران چلتے چلتے کسی ٹراک کے پیچھے لکھا ہوا شیر وہ ایک آنکھ پڑ جائے فور پڑھ بھی لے گا ری کر لے گا لیکن قرآن ہے وہ یاد نہیں ہوتا یہ آج ہماری صورت حال بن چکی ہے آپڑے اب بھی بڑے پکے ہیں بڑے مضبوط ہیں بات یہ ہے کوئی نہیں جس کام کی جانب توجہ ہے وہ فوراً یاد ہو جاتا ہے اور جس کام کی جانب توجہ کوئی نہیں وہ یاد نہیں ہوتا کئی بندوں کو دیکھا ہے انہیں بیت الخلاف سے نکلنے کی دعا ایک لفظ ہے ایک لفظ وہ فرآن حاصل بس انتہائی مختصر یہ ان کو یاد کروائے جائے بار بار مہینوں گزر جاتے ہیں وہ دوا کی وجہ کو دوہارنا کی پڑتے ہیں کیا جی زبان ہوتی ہے زبان پہ چلتا نہیں کرتا گانے کے دو بول چار میں سازیا فوج یاد ہو جاتے ہیں ان کو تو دوہرانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیوں ادھر دل ہے سمجھو کوئی نہیں تو مسلمان مومن ہر ہر بندہ وہ اس قابل ہو کہ نکاح پر آ سکتا ہو جناب پر آ سکتا ہو امامت کروا سکتا ہو اور اگر ضرورت پیش آئے نندر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے سکتا ہو کم از کم کم کم ہر مسلمان مومن بندے کو اتنا کام تو ضرور آنا چاہیے جو اسلام تاریخ صاحب نے مولوی صاحب نے حافظ صاحب نے سیکھا ہے پڑھا ہے وہ اسلام صلہ نبوال نے تیرے لیے بھی ناگر کیا ہے صحابہ کرام بھی کاروبار کرتے تجارتیں کرتے کھیتی باڑی کرتے بڑے لمبے چوڑے کاروبار تھے سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ ایک اوٹ ان کا مدینے کے آخری کنارے سے کھڑا ہوتا دوسرا اوٹ ابھی مدینے سے باہر ہوتا اتنے لمبے لمبے تجارتی کا اپنے اناج دے شم اور وفا کاپ کو پورا پورا کابلا کے راستے میں وقف کر دیا اللہ رضی العالی نے بنا سکاوت بھی دی تھی دین بھی دیا تھا حکمران ہے سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ عنہ خوراکہ راستے بھی وہ حکمران ہونے کے باوجود مباحے خود پڑھاتے ہیں خدا جنا خود احساس کراتے ہیں اسلام نے ہر ہر میدان میں بندے کے رہنمائی کی اب صورت یہ بنتی ہے کہ کبھی مسجد کا خطیب وہ کہیں کام میں چلا دور نکلا ہوا ہو واپسی آیا نہ جائے کام نہ بن سکے پیچھے سے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے کہ آج جمعہ کون سنائے گا وہ پھر بھاگتے پھرتے ہیں کبھی کسی کو تلاش کر کبھی کسی سے رابطہ کر کبھی کسی سے رابطہ کر کم از کم ہر بندہ اس کو قرآن آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراغین ہر بندے کو آتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں جو کھڑا ہوتے یہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور مجھے قرآن مزید کے کچھ آتا ماں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک فراغین بھی یاد نہیں ہے ہر بندے کو پتا ہوتے ہیں یہی بندہ جو مندر سے اس کھڑا ہونا پڑے تو ٹانگیں لگتی ہے ٹیبل ٹاپ پہ وہ ٹائپ پیتے ہوئے مجلس شروع ہو جائے دین اسلام کی باتیں چھڑ جائیں کوئی ذرا تھا اس کے عقیدے پہ تھوڑا سا بٹ کر کے دیکھیں پھر بڑا جاندار قسم کا ملازر بن کے سامنے آتا ہے اپنے عقیدے کو اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے اس کا دفاع کرنے کے لیے اس کو کال کی آخیں بھی آنے لگتی ہیں اس کو حدیثیں بھی آنے لگتی ہے سارا پر جاتا ہے پھر یہ بتوں کے اندر وہ دوائیاں دیکھنے والے کیسے بہترین انداز میں تقریر کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن کی ایتیں بھی یاد کی ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی یاد کی ہوتی ہیں کہ جی یہ میں نے دوائی تیار کی, کی اس میں پناہ پناہ چیز ڈالی ہے اور قرآن کی ایتیں پڑھ پڑھ کے دوائیوں کے نام لیتا ہے کہ جی میں نے اس کے اندر وہ سندھ ڈالی ہوئی ہے اللہ نے قرآن میں ترکرار کیا ہے کانا مزاج ہاض الزمیوں کو پہلا جو پانی پلایا جائے گا مشروب اس کے اندر اس کا ذائقہ لڑا میں نے اس کے اندر کلبندی ڈالی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے اپنے مقصد کے لیے اس کو قرآن کی ایٹیں بھی یاد ہیں حدیثیں بھی یاد ہیں صرف دس روپئے کی ایک نکمی سی پڑیا بیچنے کے لیے پھکی بیچنے کے لیے اسی کو کہو کے نمبر پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کے بعد پانچ دس منٹ کا درد دینے تانگے کام میں لگ جائیں گے معاملہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے دین کو کیلا سمجھا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں کوئی پیار نہیں کوئی سبف نہیں اس کی طرف توجہ کوئی نہیں باقی اگر نہ ہاں بھی بڑے پتے ہیں صلاحیتیں بھی بڑی موجود ہیں لیکن ساری دوسری جانب کھپتی ہیں دین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ رفر عالمی نے یہاں پہ یہ بات سلائی ہے کہ ایک دونوں جنات کا وہ حالات کی خبر لگانے کے لیے حالات کا پتہ لگانے کے لیے آیا اور جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو قرآن سنتے ہی انہوں نے کہا اسی کو ذرا خاص ہو کے سنو حالانکہ انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی تھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ پہلی نظم آئے ہیں قرآن کی مجلس میں ادب آداب فترسن اللہ رب العالمی نے ہر بندے کو سمجھایا ہے کہ جب گفتگو ہو رہی ہو دو بندے باتیں کر رہے ہو ایک بندہ بولنے والا ہے جب تک وہ بول کے چپ نہیں ہوتا تم چپ کر کے سنتے رہو فطرتن ہر بندے کے دماغ میں اللہ نے یہ بات آ رہی ہے انہوں نے کلمبا ہزار ہوں کاروانشت ہوں وہ پہنچے سننے لگے انہوں نے کہا بڑا خاگوش ہو کے سنو جب انہوں نے وہ ساری خوران کی تلاوت سن لی تلاوٹ ختم ہو گئی بل نو علاقوں میں ہی <دیرین> وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کے گئے ان کو ڈر دیتے ہیں یا کہ مانا عجیب ادا گلنا یا کہو مانا انہیں سمے نہ کتابل ان دراجیوں ان سبینا قرآن عجاب یادی ارن رشتی کا آ منا دیشری کا بھی ربینا احاطہ سنی تھی اس کا خلاصہ ملز نہ سو انہوں نے سارا ان کے سامنے گیا اور کہنے لگے ان قرآن عجاب یا دی رشدی کا آمنا دی ہم نے قرآن وہ نیکی کی طرف رہنوائی کرتا ہے نیکی کی باتیں بتاتا ہے تو آج بھی ہم ایمان میں آئے ہیں ہم نے مان لی ہے اس کی بات حق بات کو ایک مرتبہ سنتے فوراً تسلیم کر ہے چاہے وارن شری کا بے ردینا احاضہ اور اللہ حمل العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے پھر انہوں نے اپنے احمد کا ٹکرا بھی کیا کہتے ہیں وہ انا منڈل مسنی مونا اور منڈل ہم میں سے نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں امن کافی مونا فقامی جہنم ہاشا جو بد ہے اللہ کے نافرمان ہے فاسٹ ہے دار ہے وہ جہنم کے لیے ٹکانا ہے اور جو بندے ایمان لے آئے مومن ہو گئے فولا کا ہر وہ نیتی کو پا جائے وہ بندے کامیاب ہو گئے تو ان کا یہ قول وہ انا منگل مسلی مونا و منگل کا کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے ظالم بھی ہیں یہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے جنات انسانوں کے علاوہ کوئی علیحدہ مستقل طور پہ ایک مقروط ہے تو اللہ کا نہ ری جال ملل ان سی یوز ہوں نہ جالم کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ جنات کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور جنات ان کو مزید گمراہ کر دیتے ہیں یہ تاہلوں نجومیوں اور جادوگروں کا سارے کا سارا کرتب اللہ تعالیٰ نے جنات کی زبانی قرآن مجید کی اس ایک آیت میں کھول کے اسی کی سامنے سامنے رکھ تو اللہ رنل ان کی یاد مل جن کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ وہ جنات کی پریا حاصل کرتے ہیں جنات آسمان سے باتیں سن کے نجومیوں کا ان جادوگروں کے دماغ میں ان کی عقل میں ان کے حمزاد کے ذریعے ڈالتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان کی وعدہ ہو جاتی ہے ایک شخص کے اندر سو جھوٹ وہ ملاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حریف صحیح بخاری کے اندر موجود ہے بڑی وباحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاہلوں اور مجوموں کا پالٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاپیے پروفیسر ان کے کرتوت ظاہر کیے اور پھر اسی آج سے یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جنات یہ انسانوں کے اوپر اثر رکھتے ہیں انسان جنات پر اثر رکھتے ہیں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ذکر کیا ربا نے استنتا بادنا کہ ہم میں سے بعد نے بعض سے فائدہ حاصل کیا انسانوں نے جنوں سے جنوں نے انسانوں سے فائدہ حاصل اور جنات کا انسانی تخیلات اللہ پہ اذہان پہ دماغ پہ اثر بھی ہوتا ہے یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کھول کھول کے بیان کی اچھا پھر یہ اپنی قوم کو جا کے کیا کہتے ہیں یا قومانا عجیب و داعی اللہ اے ہماری قوم اللہ رب العالمین کے داعی کی دعوت کو قبول کر کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں سے پار کر دے گا یغفر پھر من کم تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہ یو جن کم من آزاد علیم درد لاک سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اللہ یو جد دائی اللہ اور جو اللہ رب العالمین کے دہی کی دعوت کو قبول نہ کرے تعلیم دن فی الب وہ اللہ رب العالمین کو زمین میں عاجز کرنے والا نہیں اور وہ لوگ زاض ترین گمراہی کے اندر گفترا ہے انہیں ایک ہی مجلس میں ایک ہی مجلس میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے دعوت دینی ہے بلانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف وہ کتاب یہ بھی ارس موسی کی طرف ہدایت دیتی ہے یہ بھی ار الحق حق کی طرف ہدایت دیتی ہے ارا طریق مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے سیدھا راستہ کتاب اللہ کا ہے جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے موسا علیہ سلاق السلام کے بعد نازل کیا لیکن ہمارے ہاں معاجرہ اور معاملہ اس کے بالکل برات ہر کوئی ایک شخصیت کی طرف ایک قومیت کی طرف متاثرہ اور کی طرف دعوت ہے اور شخصیات اور تعصب اس قدر ہے تکلیف کے اندر اس قدر اندھے ہو چکے ہیں ایک آدمی ہے ابو الحسن اس نے محمود الحسن اس نے لکھی ہے جام ترمدی حدیث کی کتاب ہے اس کی مختصر تھی کچری کی ہے نام رکھا ہے کتاب کا تقریر ترمدی حدیث اس کے اندر موجود ہے البیہ آنے بل خیال مالم یقار کا دو آدمیوں نے کیا ہے لینے والا اور دینے والا دونوں موجود ہے ابھی تک الگ الگ نہیں ہوئے جدا نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامات ہیں البیا نے بالخیاری جب تک یہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے دونوں کو اختیار حاصل ہے گاہک نے سودا لیا چیز خرید کر پیسے دکاندار کو دے دیے ابھی وہ دکان میں کھڑا ہے اب کھڑے کھڑے وہ اگر چاہے خریدار وہ سودا دکاندار کو واپس کر سکتا ہے اور دکاندار کے لیے لازم ہے کہ اس کو پیسے واپس کر دیں کیونکہ اس کے کیا حاصل ہے اسی طرح سودا ہو چکا ہے چیز دکاندار نے دے دی ہے گاہک کے ہاتھ میں پھن دی ہے لیکن ابھی تک دونوں جدا نہیں ہوئے فائیں مشتری دونوں جمع ہیں اب اگر بیچنے والا چاہے تو اپنا بے کردہ بیچا ہوا سودا اس بندے سے واپس لے کے اس کو قیمت واپس لوٹا دے اس کو اختیار حاصل ہے البیہ نے دو بے کرنے والے خرید و فروخت کرنے والے بال اختیار کے ساتھ ہیں انہیں اختیار حاصل ہے معلم یب کراف جب تک کہ وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے حدیث کا مسئلہ واضح ہے الفاظ ہی حدیث کے سمجھا رہے ہیں مسئلے کو اچھا اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے وہ کہتا ہے الحقاف لاف کہ اس مسئلے میں حق اور انصاف یہ ہے کہ امام شافعی کا مسلط درست ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک جدا نہ ہو تو دونوں کا اختیار حاصل ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کو یہ حدیث نہیں ملی یا کیا وجہ بنی اللہ عالم وہ اس بات کے فائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بس جب بہ ہو گئی اختیار ختم اب دکاندار واپس لینا چاہتا ہے نئے سرے کی بہ ہو گئی اب وہ خریدار زیادہ قیمت ادا کر کے زیادہ قیمت وصول کر کے اس کو واپس کر سکتے جبکہ حدیث کے اندر مسئلہ واضح ہے کہ جب تک جدار ہوتے دونوں کو اشتہارا کریں وہ کہتا ہے حق اور انصاف اس مسئلے میں ایمان شافری کے پاس ہے وہ حق پر ہیں لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں ہم نے ایمام حنیفہ کی تقریر کرنی ہے لہذا ہم پہ ان کی تقریر واجب ہے صحیح حدیث اور تسلیم بھی ہے کہ مسئلہ یہی ہے لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر چھوٹے ان کی تقلید کرنا واجب ہے لہذا ہم کریں گے نہیں ایسی گندی تقلید یہ دین اسلام کا سیوا نہیں ہے اور اس تقلید کی پھر دعوت یہ تو ستم بڑھائے ستم ہے اللہ حب العالمین نے بات سمجھائی ہے کہ انہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کو سننے کے بعد کہتے ہیں یا قومنا عجیب و دائی اللہ اللہ رب العالمین کے دائی کی دعوت کو قبول کرو تمہارے گناہ بھی مل جائیں گے اور تمہیں دردناک آلات سے نجات بھی مل جائے گی رملہ جزیب دائی اللہ ہی فنح سبھی بالکل عرب اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے دائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کو عاجز کرنے والا نہیں تو یہ چھوٹا سا واقعہ اپنے اندر بہت سارے اسباف رکھتا ہے ہمارے ہاں تو بس ماحول یہ بن گیا ہے کہ قرآن مجید میں مذکور واقعات کو بطور واقعہ محض ایک واقعہ کے طور پہ سنا جاتا ہے اور قصہ کہانی سمجھ کے ایک کام سے سن کے دوسرے سے نکال دیا جاتا ہے کوئی عبرت کوئی درخت کوئی نصیحت اس سے حاصل نہیں کی جاتی ہے جبکہ اللہ نبول آل عالمین نے قرآن مجید میں دو واقعات بھی ذکر کیا ہے فرو انبیاء کرام صلوات صلاح اللہ علیہ مجمعین کے واقعات ہو یا صابقہ قوموں کے واقعات ہو یا اللہ رب العالمین کے باغی اور نافرمان بدلوں کے واقعات ہو ان تمام پر واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے بلکہ مقصد نصیحت کرنا واض کرنا عزرت دلانا باپ کو سمجھانا یہ مقاصد ہیں جس سے کہ آج کل ہم بالکل آری ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کو تو پتہ نہیں کیا دیو مالائی داستان بنایا ہوا ہے پوری لو سٹوری بنا کے رکھ دیتے ہیں حالانکہ اللہ رب العالی فرماتے ہیں احسن القص تمام واقعات میں سے بہترین اعلیٰ ترین اچھا ترین واقعات لیکن بیان کرنے کا انداز اور لکھنے والوں کا انداز وہ بڑا عجیب و غریب ہے جیسے للا نجر کا پتا ہوتا ہے قرآن کے ساتھ اس قدر مدار بنا ہے تو اس واقعہ میں اللہ رب العالمین نے چند ایک باتیں سلجھائی ہیں ایک تو جناب کے بارے میں عقیدہ دیا ہے کہ جناب انسانوں سے علاوہ علیحدہ ایک مخلوق ہے ان کا انسانوں پر اثر ہوتا ہے انسان کے دماغ پر یہ اثر رکھتے ہیں انسان کو کھبتی پاگل کر دیتے ہیں اور اس کا علاج کتاب و سنت کے اندر طب کے اندر دونوں طریقوں سے موجود ہے پھر اسی طرح جنات انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسان جنات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمی نے واپس سے بیان کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح متعلق ہے جس طرح انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ایسے ہی جنات کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جو نبی اللہ نے انسانوں کی طرف بھیجے ہیں وہی وہ نبی اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی بھیجے ہیں ہاں جنات میں سے آج تک کوئی نبی نہیں ہوا انبیاء اللہ رب العالمین انسانوں میں سے ہی بھیجتے ہیں لیکن انسانوں کا نبی جنات کے لیے بھی نبی ہوتا ہے جس طرح انسانوں میں تواند و تناسب کا سلسلہ ہے اسی طرح جنات کے اندر بھی موجود ہے جس طرح انسانوں میں اللہ کے نافرمان اور فرما بردار موجود ہیں اسی طرح جن کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے فرما بردار اور نافرمان لوگ موجود ہیں یہ عقیدہ جناب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سمجھایا اور اسی واقعات سے یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ انسان جناب کو دیکھ نہیں سکتے لیکن جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں علیحدہ طور پہ بھی اللہ رب العالمی نے اس کا طلکرہ کیا ہے ان ذرا تم ہوا وہ قبیل ہو سلا ہوں سیتان اور اس کا قبیلہ جناب سارے یہ تمہیں دیکھتے ہیں جب جب تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو ہاں جنات میں اللہ رب العالمی نے یہ خاصہ ضرور رکھا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں انسان کو اللہ نے متی سے جنات کو آگ سے پیرا کیا پھر اس واقعہ کے اندر انسانوں کے لیے کچھ دروس اور افباف ہیں کہ ہر انسان وہ کتاب اللہ کو سننے کے بعد امر اور اس کی دعوت دینے والا بنے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی کما کماحق سمجھ نصیب فرمائے اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے ہمیں موت دے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں